السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سلام خورآت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب دعوت شریف میں سائز درخت نمبر چھ سو اکیس دو سو تریسٹھ ہے چھ سو کے شروع سے لے کر آویدہ کے درست تعداد ہے دروست تریس جو ہیں اوراد فتح کی توضیح اور تشریح اور اولاد فتح میں ہم لوگ اس وقت اسمعال حسنہ میں سے اس میں مقدس یادارو کی جو کہ گیارہوں سمے اس میں ہے اور یا یاد جو ہے اس کے لغوی معنی اور توضیحات کے ذیل میں ہمارے چل رہی ہے اس سلسلے میں جو ہے مختلف کتابوں سے اور لوگوں کو مطالب ارض کر چکا ہوں ان میں سے جو ہے آٹھواں کتاب کتابیں خصوصیت اسماع الحسنہ سے نقل کر رہا ہوں اس سے کہ توضی مزید توضیحات تو آج کے درست میں فرما رہے ہیں کہ یہ اس مقدس یعنی یا جبارو جب ہاں جی جب یا جبار یہ اس مقدس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اصماع الحسنہ کے طور پر جو ہے صرف ایک مرتبہ ہے اللہ کے اسماع الحسنہ کے طور پر جو کہ سرح حشر عید نمبر تیئیس میں العزیز الجبار دہدارہ اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسن ہے ان میں سے ایک العزیز الجبار ہے تو عربی زبان میں فرماتے ہیں یہ مطالب کتاب خصوصیت اسماع الحسنہ سے نقل کروں عربی زبان میں جابر ان کے معنیٰ جابر ان کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں ہیں اردو میں ہم جابر کے جو معنی دیتے ہیں عربی میں وہ معنی نہیں اردو میں جاویر کے معنیٰ ظالم کہ آتے ہیں جاوید میں یہ زابر اور ظالم شاہ سے بولتے ہیں لیکن عربی میں جابیر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا ٹوٹی ہڈی جوڑنے والا ہاں جی ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والا ٹوٹی ہڈی جوڑنے کو جبر کہتے ہیں عربی زبان میں جبرن کہتے ہیں جیم جمبارہ اس سے جبار ہے اور جو شرح ٹوٹی ہڈی کو جوڑے عربی میں اسے سے شوہر جابر کہتے ہیں ٹوٹی جوڑ ہڈی کو جوڑنے والے کو جابر ہیں اس طرح الجبار جلا جلال اللہ تعالیٰ کے اسبا الحسن میں سے ہے اللہ جبار جلال کو معنی ہوئے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہت خوبی سے جوڑنے والا جیسے مبالغہ کا معنی ہے بہت خوبی سے جوڑنے والا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو کوئی بھی ہاں جی بہت خوبی سے جوڑنے والا تو اللہ تعالیٰ جو ہے کا نام جو الجبار جلا جلال ہے جس کا معنی معذ اللہ ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نہیں ہیں بلکہ اس کے معنیٰ یہ ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ بہترین جوڑنے والے ٹوٹی ہڈی جوڑنے والی ذات صرف اللہ الجبار ہے ویسے بھی جو ہے ٹوٹی ہوئی جہڈی آپ کے اس کے پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں اس کو جوڑنے والا ہے قدم اللہ الجبار ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ہمیں ان میں سے ایک دعا میں اللہ تعالیٰ کو اس نام جبار سے یوں پکارا گیا ہے یا جابر العظم الکثیر یا جابر العظم الکثیر اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے تو اس نام سے خاص طور پر اس لیے پکارا گیا ہے جبار جب کہہ کر یا جا برالم کہہ کر کہ دنیا کے تمام اتباء خدا نے اس پہ امبن فرما یا جابر العظم الکشیر فرما اے ٹوٹے ہوئے ہڈیوں کو جوڑنے والے اللہ کو جابر العظم کہہ کے کیوں پکارا اے ہڈیوں کو جوڑنے والا مات نام سے خاص طور پر اس لیے پکارا گیا ہے کہ اللہ کو جاور القصب جاور الزمل کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے کہہ کر پیرا نبین اس لیے بکارا ہے کہ دنیا کے تمام اتبا ڈاکٹر لوگ مالش علاج کرنے والے اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے کسی کا پاؤں کا ہاتھ کا تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے جو اس کو جوڑ سکے کوئی دوائی کوئی ہڈی نہیں انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دے بس ہاں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو صحیح جگہ رات لگاتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اور صحیح جگہ پر رکھ کر اوپر نیچے سے جوڑ جوڑتے ہیں رات لگاتے ہیں ہاں جی یا کوئی اور ہڈی ٹوٹا ہے تو اس کو اپنے ٹوٹی ہوئی جوڑوں کو ٹکڑوں کو جمع کر کے اس کے اپنے صحیح صحیح جگہ پر رکھتے ہیں بس اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیں بس انسان بس اتنا کر سکتے ہیں ہاں جی تو انسان کا کام ہڈی کے والد سے اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کے صحیح جگہ پر رکھ دے لیکن کوئی مرہم کوئی لوشن کوئی دوا کوئی ماجون ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے ٹھیک ہے ٹوٹی ہوئی لگا پر ہڈی پر لاؤ جڑ جائے ایسے کوئی دوا نہیں جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے اللہ تعالیٰ کے ذات اس معنی میں اللہ کو الجبار کہا جاتا ہے اور اس معنی میں نہیں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں یعنی ظلم ستم کرنے والا تو ان مطالب کا بھی حوالہ جو ہے وہ کتاب آسمائے خوشیات آسماں سوال نمبر ایک سو پہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مفسر قرآن ہیں السنت و جماعت کی تمام تر بڑائی اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں اللہ رب العزت نے اس میں مبارک الجبار سے اپنی تعریف فرمائے فرمائے میں الجبار ہوں اور یہ صفت مہلوک کے حق میں مضموم ہونے کی وجہ یہ ہے بندے جب کہ یہ جب باہر کہیں گے جابر کہیں گے تو مضموم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سرکشوں پر اپنی بڑائی کی وجہ سے غالب ہے اللہ تعالیٰ کو تمام سرکشوں پر اللہ کی بڑائی تسلط حاصل بڑائی کی وجہ سے اللہ غالب ہے اور اپنی شان عظمت و کیوریائی کی وجہ سے ان کی عظمت سب سے بلند اللہ کی یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پر کسی حاکم کا حکم نہیں چلتا کہ انہیں کسی کے اطاعت کرنے پڑے اور نہیں کسی آمیر حکم چلانے والے کا عمل ان یعنی اللہ تعالیٰ پر جاری ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے پڑے اللہ تعالیٰ کو وہ ذات پاک عامر ہیں خود عامر ہیں معمور نہیں ہیں وہ حکم کرنے والا ہے کسی کا حکم اس پر نہیں چلتا ہے وہ غالب ہے ہر چیز پر ہر کام پر مغلوب نہیں ہے وہ کسی سے ہاں کوئی اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا تسلط حاصل نہیں کر سکتے اللہ کا اشار ہے لایوس علامہ یف الحم یو سلوم سربیاد نمبر تیس وہ جو کچھ کرتا ہے انہیں بندن جو کچھ کرتا ہے یعنی اب وہ جو گرجن اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا آپ نے ایسا کیوں کیا ایسا کیوں کیا اللہ سے نہیں پوچھا جاتا اور لوگوں سے بات ہوتے ہیں قوم یوں سلو لوگوں سے پوچھا جائے گا تو اللہ یو سلو اماں اللہ جو کچھ کرتے ہیں اس سے کوئی نہیں پوچھا جاتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کون ہے جو اللہ سے پوچھے کس کے مجال ہے اللہ سے پوچھے اب ایسا کیوں, ایسا کیوں کہ ایسا کیوں کہ ہم بولے لیکن بندوں سے تو پوچھے گا ہاں جی تم نے یہ گناہ کیوں کیا یہ غلط کام کیوں کیا یہ فس کو حجور کیوں کیا یہ نا فرمانی کیوں کیا پوچھا جائے گا قیامت مت پوچھا جائے گا جب مخلوق کمزور ہے مغلو ہے مجبور ہے ہاں جی جب کہ کی ماہلوق کیا ہے مخلوق کمزور ہے اللہ تو ہر چیز پر غالب ہاں جی اس وہ عامر ہے غالب ہے اس کا حکم ہر جگہ چلتا ہے اس کے اس کے بارے میں وہ جو کچھ کرتا ہے نہیں پوچھا جائے گا بندوں سے پوچھا جائے گا جب کہ کی محلو کیا ہے کمزور ہے مغلوب ہے مجبور ہے ایک کھٹمل اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اور اس کے نیند خراب کر سکتا ہے اور ریشم کا کیڑا جو ہے تک انہیں کھانے کے در پہ ہوتا ہے ایک مکھی انہیں پریشان کر دیتی مخلوق اپنی بوک کے ہاتھوں مجبور ہے اور شیر شکمی کے لئے حریث ہے جس کی یہ صفات ہوں تو کیا اسے تکبر کرنا زیب دیتا ہے انسان جو محتاش ہے اللہ کا الحاصے تو کیا انسان کے لئے تقبر کرنا زیب آتا ہے اپنے آپ کو بڑے سمجھنا اسی لیے حضرت علیہ علی علیہ السلام سے منخول رسول اللہ کرم یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا جابر کل کشیر مساحل کل عصیر اس خصوصیت سب نمبر ایک سو ایک یعنی یہ وہ ذات جو ہر ٹوٹے ہوئے کو جوڑتی ہے جو بکھرے ہوئے احوال درست کرتے ہیں مساحل کل عصیر اور ہر مشکل کام کو آسان کرتے مساحل کو اللہ تجمہ ہر مشکل کام کو آسان کرتے علامہ اللہ مد پیارے نبی صوبے لعاف ہرمایا کرتے تھے جب ہم اللہ تعالیٰ کو یا جبار جب کہہ کر پگاڑتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا اے تباہ شدہ معیشت کو بحال کرنے والا اے ہر بگڑی ہوئی کام کو سدھارنے اور اصلاح کرنے والا یہ مان ہوگا اور یہ مانوگا ایک وہ ہستی جو ہر شے سے بلند مرتبہ والی ہے اور تو اسی بلندی پر باعث ہے جس کی کن ہے ذات و تک نہ اخلاق کے عقیل نہ حکمہ کے حکمت اور نہ علماء کے علم و دانش رسائی کر سکتی ہے بلکہ سبھی یہ کہنے پہ مجبور ہے سا یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ سبحان کا ما عرف نہ کا حقہ مالی ختہ اللہ تو اس چیز سے بل پاک و پاکزہ ہے اللہ تار اے و نقص پاک و پاکزہ ہے ما عرف نہ حق کا حقہ ہے ہم تیری کا محقہ و معرحت حاصل نہیں کر سکتے تیسرا معنی یہ لیا جا جب بار اے وہ پاکزات کہ جس کی معیت و ارادہ ہر چیز پر لاگو ہے اس کی مشت ارادہ اچھے فلاں لیکن وہ ذات کسی کا تعوی نہیں وہ صرف عامر ہے معمول نہیں اس عظیم کائنات میں حقیقت میں جس کا حکم و ارادہ و مشیت چلتا ہے وہ الجبار جل جلا ہی کا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے بندے کتنے ہی ہاں جی پلانی بناتے ہیں لیکن تمام ہاں جی ارباب اسباب وسائل ہونے کے باوجود فعل ہو جاتے ہیں کیونکہ الجبال کا ارادہ و مشیت کچھ اور ہے وہی کاریگر ثابت ہوگی جیسے فرمایا عرفت اللہ بھی میں نے اللہ کو پیشانہ لوگوں کے ارادوں کو نسخ ہوتے ہوئے ناکام ہوتے ہوئے کتنے بڑے بڑے پلانی تمام اسباب وسائل فراہم ہوتے ہوئے کرتے ہیں صبح دیکھے سب پہلے لوگ جو ہیں حکومت کے لیے تمام پلاننگ بناتے ہیں صبح اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہمارے گیا اس کی پلانی سب فیل یا جب چوتھا معنیٰ وہ کاغذات کہ جی جسے ہر شے پر تسلط جسے جو ہے ہر شے پر تسلط و غلبہ و برتری حاصل ہے اور حقیقت میں غلبہ و برتری ہاں جی وظمت و کیبیائی کا مالک اللہ ہی کے ذات ہے اس لیے دنیا کے تمام جبابرا و فرائنہ و سرکس و ظالم بادشاہوں حکمرانوں اور قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک حکم سے نیست و نابود کر دیا کتنے اقوام تاریخ پڑھے تاریخ انسان ہاں جی تاریخی انسان جانتی ہے تاریخ انسان جانتی ہے تاریخی انسان, تاریخ انسان اس بات کی گواہی ہے گواہ ہے کہ اللہ الجَبا جل, جل جلال نے نمرود و شادت اور فرون جیسے ظالم میں سرکش ہاں جی بادشاہوں کو کیسے نابود کیا اور قوم نوہ قوم نوح و عاد و سمود و سالے وغیرہ کو کیسے تباہ و برباد کر دیا لیکن کوئی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اللہ کا تو کوئی نہ کچھ نہیں بگاڑ سکا لہذا ہمیں اللہ الجبار کے حضور میں ایک عبد حقیر و فقیر و مسکین کے حیثیت سے رہنا چاہیے تاکہ اس داد کے رحم و کرم ہمیں اپنے دامن میں محفوظ رکھیں اور پناہ دیں ہمیں ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ جبار جب بننے کی کوشش کریں ورنہ ہماری بھی وہی حشر ہوں گے جو سابقہ جبارین جب کے ساتھ ہوا اللہ ہمیں عبدالجبار ہی بن کے رہنے کے تحفے دے عبدالجبار کیونکہ جو اللہ کے درگاہ میں توازو کرے گا اور جکا رہے گا اللہ اس سے بلند مقام عطا کرتا ہے پیارے نبی نے فرمایا من ضال اللہ رحا اللہ جو اللہ کے لئے جکے گا اللہ اسے سرب اللہ نکلے گا لہذا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جی اس کی عظمت کا ہمیں ادراک کریں اور اس کا بندہ بن کے رہنے کی توفیع کریں خود جبار بننے کی کوشش ہرگیز نہ کریں پھر تو وہ بندہ تباہ و برباد ہے اللہ کے قاہر اس کو نیست و نابود کرے گا میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصماع الحسنات سے فیص حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اس ذات اقدس کا ایک اپ حقیر اور مسکین بن کے رہیں اور بندہ ہی بن کے رہیں ہاں جی اور اپنی پوری وجود کو اس کے سامنے پوری وجود کے ساتھ سر تسلیم میں خم رہیں یہی رسم بندگی ہے ہاں جی اور بندہ بننے میں ہی جو ہے آپ کو بلند مقام حاصل ہوگا اور آپ خود آقا بننے کی کوشش کریں گے تو وہ نیز و نابود کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب پر براہم کرتے عام افمانوں فراہم کریں اللہ کا سچا بندہ بن کے رہنے کے توفیعت عامین عرب